بِسْمِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا ان الله والدعانا ديما همتي وجودهم من اصاب السجود ذلك مثلهم في الثورات ومثلهم في ال گزر اخرجت ابو پڑ فَاسْتَوَى عَلَى پست یو جی بزر گل گوپ وَعددَ الل الذيذينَ آمَنُوا وَعملُ الصوَّالِ حابِ مِنْهُم مَغُفِةَ وَأَذًِا عَذم صدَقَ اللَّ مَوولَ ہر قسم دی حمد و تنا تاریخ تنجیب اس مالک الملک رب العزت وحدہ لا شریک نائق ہے کہ جس نے بے شمار مخلوقات اس دوے زمین اندر پیدا فرمائی ہے اسی تے انہ دی تعداد نہیں لگا سکتے یا انہوں کے ٹھکانیاں دا پتہ نہیں چلا سکتے لیکن اس اللہ و ہو, ہو اپنی ساری مخلوق دے بارے اندر مکمل علم ہے یا علا مستقرہ کہ مست اپنی مخلوق کے ٹھکانے کا پورا پورا پتا ہے کہ وہ کتنے کچھے زندگی بسر کر رہی ہیں نے کس عالم اندر نے وہ خوب جان اور کوئی مخلوق بھی اللہ نے ابس فضول اور نکمی پیدا نہیں کی اس کائنات کا ایک ایک ذرہ ایک مقصد کے پیدا کیا گیا ہے بے مقصد کوئی شہد بھی نہیں بعض اوقات ابھی کسی چیز نضول سمجھ ہیں بے مقصد سمجھ لینے ہیں حقیقتاً وہ ساری کوتا علمی اور کم علمی دیئے ورنہ کوئی چیز بھی اس کائنات اندر فضول اور نکمی اللہ نے نہیں بنائی پھر اس ساری کائنات کی مخلوقات اللہ رب العزت نے انسان سب تو آگاہ اور سب تو اشرف بنایا ہے قرآن اندر جگہ جگہ اس بات کا اعلان موجود ہے کہ انسان ساری مخلوق جو بہترین مخلوق ہے ساری مخلوق جو اعلی ترین مخلوق ہے ہر لحاظ نل ہر اعتبار نل اگر شکل و صورت سامنے رکھی جائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس قسم کی متوازن اور بہترین شکل و صورت انسان لو عطا کیتی ہے پوری مخلوق اندر اس قسم کی شکل و صورت کسی نہیں کوئی ثبوت تلاش کرنے کی ضرورت نہیں انسان اپنے سیوا جن مخلوقات بھی دیکھتا ہے وہ اپنا موازنہ کر رہے اپنی شکل و صورت کا مقابلہ کر کے دیکھ لو کہ ہر لحاظ نل بہتر ہی ملے گی اگر خوراک کے لحاظ نل انسان دیکھا جائے تو اس کائنات اندر پیدا ہونے والی ہر اس چیز چیڑی خان تین واسطے اللہ نے بنائی ہے پیدا فرمائی ہے انسان کی خوراک سب تو اچھی اور بہترین خوراک غرجے کے کوئی بھی پہلو سامنے رکھ کے دیکھ لیے انسان کا کوئی مخلوق بھی مقابلہ نہیں کر بشرطے انسان اپنی انسانیت حفاظت نہ رکھے انبھال کے پھر سے واقعی یہ مخلوق ساری مخلوق تو اعلیٰ ترین ہے افضل ترین ہے بہترین ہے لیکن اگر کوئی انسان اپنی انسانیت نو خود دار, دار کر دے خود ایرے یہ ڈبے لگانا شروع کر دے کہ پھر یہ حقیقت بھی بھولنی نہیں چاہیے انسان نالوں سے زیادہ زلیل اور رسوا پھر کوئی مخلوق نہیں یہ سب تو زلیل اور سب تو رسوا مخلوق بن جائے پرانی مجید اندر اللہ اشل لا شریک نے فرمایا کہ ایسے بھی انسان ہیں لہوم الم آ گان اللہ یس میہ الا اکا کل انم اگا سور آپ اندر فرمایا لہم کلو ایسے انسان تو تہن ملنگے تصویر دیکھو گے موجود ہیں دنیا اندر کہ انہوں دے سینے اندر دل موجود ہیں کوئی انسان بھی ایسا نہیں جہاں اپنا دل نہ بنایا لکھوم کلو گن دے سینے اندر دل موجود ہیں لا یا بے لیکن ان دلوں تو سوچو بچار کا کم نہیں لینے انہوں غور و فکر نہیں کرتے والا ہن آ یو نا یوگے موجود ہیں نظر بالکل درست اور صحیح ہے لیکن اپنی دے ہن آ گن دے کن موجود ہیں کنا اندر کوئی نقص نہیں بالکل درست اور صحیح ہے لا یس مارو دے لیکن ان سنن دا کم نہیں دے کل انعام بل ہم عبر اللہ فرما دے تو آڈیاں گلیاں جنگل کے بندر کوئی ہونے رکھ کے مواز نہ کر لو او انسان جڑا اپنے دل نال سوچتا نہیں وہ انسان جڑا اپنی اکیل دیکھتا نہیں او انسان جا سنتا نہیں او انسان وہ گلیاں کتے وہ بہتر جنگل دے بندر اور خنزیر او دے نلو بہتر اے سب تو مخلوق بن جائے اولا یہ جانور تو بھی کیا گزرا ادا الغافلون فرمایا اے وہ لوگ نے دی حیثیت سڈے ہاں جانور تو بھی گئی گزری ہے کہ وہ نے جڑے سارے ذکر تو ساری یاد تو غافل ہیں بے بہرا ہیں جڑے سڈے نال اپنا تعلق قائم نہیں رکھتے اس کا مختصر یہ ہے کہ اگر انسان اپنی انسانیت نو قائم رکھے تو سب سے بہترین مخلوق اگر اے اپنی انسانیت نو قائم نہ رکھے تو سب سے بہترین مخلوق اللہ نے جلو دے وچوں انسان دی رہنمائی واسطے انسانوں دی خیر خائی واسطے انسانوں دی بہتری واسطے یہاں نلدردی کردہ ہوا یہاں سے شفقت فرمیاں ہوا امدیا کا ایک سلسلہ چلایا آیا آغاز اور جی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا سڈے جدید حمزد حضرت آدم علیہ السلام سب تو پہلے انسان اور سب تو پہلے نبی اللہ نے سب تو پہلے انہوں نے منتخب کیا نبی مدواس اپنا پیغام اپنے بندیاں تک پہنچاؤں آدم علیہ السلام تو یہ سلسلہ شروع فرمایا اور پھر یہ چلتا چلتا یہ اختتام اور یہ تکمیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گرامی اس سلسلے نے ختم آپ کی ذات گرامی صلی اللہ پہ سارے مخلوقات کو بہترین مخلوق انسان سارے انسانات بہترین انسان کامل ترین انسان اللہ سے محبوب ترین انسان اللہ کے نبی علیہ کے انہ کی تعداد بعض روایات کے مطابق ایک لاک چوبی ہزار کے قریب پہنچتی ہے صحیح تعداد اللہ کے علم اندر ہے کہ ایک اندازہ ایک لاکھ چوبی ہزار اللہ کے انبیاء اللہ سے بھیجے ہوئے اللہ کے مبعوث کیتے ہوئے نبی علیہ ہی مشکلات جہے انسانوں کی رہنمائی واسطے انہیں رہبری واسطے انہیں قیادت اور سیادت واسطے اللہ نے بھیجی ان ایک لکھ چوی ہزار امتیا اللہ و تعالی نے تین سو تیرہ رسالت دے منصب سے فائز کیتا نبی اور رسول اندر ایک فرق درجات دا فضیلت دا اور وہ او فرق اللہ نے رکھا ہے کسے انسان نے یا کتنے فرشتے نے یا کتنے جن نے مل پرانی مجید اندر بڑے واضح الفاظ اندر فرمایا تل کر سارے میرے دل کر رسول ایک لاکھ سے چوبیس ہزار یا اس کو کم و بیش جن بھی آئے نبی بن کے فرمایا تل کر یہ میں بھیجے نو بلند مرتبہ بنا ہے اللہ اپنے کسی حق نہیں پہنچتا کسی اختیار نہیں گیا کہ وہ کسے نبی نلند مرتبہ قرار دے دے کسی کم مرتبہ کہہ دے بہت بعض بعض کا مرتبہ بلند کر دیتا ہے کا مرتبہ مسلح من, من کلم اللہ فرمایا ان چیز نبی آئے علیہ ہی مستل جنہ براہ راست گپت کی بغیر کسی واسطے دے بغیر کسی ذریعے دے من ہم من قلم اللہ, اللہ نے مل براہ راست گفتگو کی بعض تے درجے ویسے بلند کر دیتے یعنی کسی نل تے گفتگو کر کے انہوں یہ شرف بخشیا اور یہ کوئی معمولی بات نہیں اب تو کسی چھوٹے موٹے صاحب اختار اور صاحب اختیار شخص نل شخص نل براہ راست گفتگو کری سماگا کہ میں ہاکم آیا وہ گفتگو کر کے آیا جس بندے اپنے رب نال بڑا راست گفتگو کرے وہی شخصیت کن عظیم ہونی چاہیے یہ ایک پہلو تفیہ من میم من کل رام جہ نے اللہ سے براہ رات گفتگو کی تھی اور مشہور شخصیت حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہے کلمے کا جز بھی یہی ہے لا الہ الا اللہ موسیٰ قلیم اللہ, لا الہ الا اللہ اللہ تو سوا کوئی معبود نہیں اللہ تو سوا کوئی عبادت لائق نہیں اللہ تو سوا کوئی پوجا اور سے قابل نہیں اللہ تو موسا وہ پیغمبر نے جنن اللہ نے براہ راست گفتگو اے فضیلت کا ایک پہلو ہے فرمایا ایسے درجہ دے دیا گفتگو کر کے انہوں معزز بنا دوسرے نے مقابلے اندر بلند کر دے دیتا دیتا کسی کسی ہور اسی درجہ دے دی بہرحال یہ بات نشی کرنے والی ہے کہ اللہ نے امبیا کی درجہ بندی کی ساری مخلوق نو چون انسانوں چن لیا بہترین مخلوق کے طور سے سارے انسانوں چھ سے چوبی ہزار پیغمبروں چن لیا امبیا کا انتخاب فرما لیا نبی بن واسطے کوئی الیکشن نہیں سی کدی ہوا امبیا کے انتخاب واسطے کتنے کوئی نامزدگی نہیں تھی کبھی کی تھی نبی اللہ چندا رہا نبی اللہ منتخب فرمانا ہے نبی اللہ بنا رہا جلّ رہا اور رہا اندر فرمایا اللہ اعلم حیث يجعل اللہ خوب ہے کہ نبی بنان کے قابل کون ہے نبی کنو بنانا ہے نبوت درجہ یہ منطب کوئی معمولی منصب نہیں کسی انسان نا جہدے کو طاقت ہو اقتدار ہو اختیار ہوتیار دوسرے انسان گفتگو کرتے ہوئے چٹک جانے جانے ڈر جانے نے اللہ نے گفتگو کرنی اللہ کے پیغاماتوں وصول کرنا ایک کسی عام انسان کا کم نہیں اللہ نے یہ خاص شخصیتیں پیدا فرمائیں اور انہوں کا انتخاب ایک لاکھ چویس ہزار انڈیا کا انتخاب اللہ نے فرمایا ان چین سو تیرہ رسول منتخب کیتے نبی اور رسول اندر ایک عام فرق یہ ہے کہ رسول صاحب کتاب ہوں لیکن نبی صاحب کتاب نہیں رسول نبی بھی ہوں لیکن ہر نبی رسول نہیں فرق ہے اللہ نے تین سو تیرہ رسول منتخب کر کے کتابیں ادا کی دیا. حسیث اے سمجھی ہیں نا کہ چار ہی کتابہ صرف چار دسے گئے ہیں زبور انجیل اور قرآن مجید بعض دوست اس گلط فہمی اندر نے کہ اے صرف چار ہی کتاب اللہ نے اتاریاں نے اللہ نے چار کتاب نہیں اتاریاں تین سو تیرہ رسول جڑے منتخب کیتے ہیں وہاں سارے کتاب دیتی لیکن اگر ان کتابوں کا ہی نام اللہ قرآن اندر ذکر کر دے پھر چار پانچ سارے سے کتابیں نام نہ ہی پڑ جاتے قرآن مجید کوئی قصے کہانیاں کی کتاب نہیں یہ مطلب کی گل کرتا ہے نقتا سمجھا ہے الجنا دور کرتا جڑے واقعات سابقہ انمتا اور قوم نے بیان کیتے گئے ہیں وہ بھی ایک واقعہ اور کسی بھی حیثیت اندر نہیں بلکہ اور اندر بھی لی کوئی نصیحت ہے کوئی عبرت ہے کوئی سبق ہے تربیت کیتی گئی ہے سنوں تعلیم دیتی گئی ہے واقعہ بیان کا تین سو تیرہ رسول انہوں نے منتخب کروائے اور پھر تین سو تیرہ چن العظم پیغمبر منتخب کیے جنہوں کا اللہ نے انتخاب کر کے کہ نے ال الاظم کا درجہ دتا پر مجید اندر فرمایا فصبر کما صابارہ صبر کا نمونہ پیش کر دوں سبردی مثال قائم کر دما صابارہ من رسول جس طرح پاڑے تو پہلے ال العظم رسولوں نے مثال اور نمونے قائم کر دیں مثالاں پیش کر اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام. اندر حضرت السلام تو چلنا چاہیے ترتیب ن حضرت نوح علیہ السلام ال الاظم پیغمبرہ چو ایک پیغمبر اور دی تاریخ قرآن نے بیان ہے انہوں دی خدمات کا ذکر ہے فرمایا سا فیم الفسانا دن الا حضرت نو علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال اپنی قوم نبلی کی ساڑھے نو سو سال یہ کوئی تھوڑا عرصہ نہیں اور تنخواہ دار نہیں سن کہ کسی انجمن کو تنخواہ لے رہے ہوئے اور تبلیغ کرتے رہے بلکہ جتھے بھی گئے نے میری گل خدا واسطے سن جاؤ میں مزدوری اپنے رب کو لے لا ساڈے نو سو سال اس قسم کی تبلیغ کی نو سو سال نو علیہ السلام نے تبلیغ کی تھی اپنی کو. لیکن کیم کا جو رویہ قوم کا جو سلوک ریا کو نے بیان کیا پہلے سے بڈھے اور ضعیف العمر لوگ خاص طور پہ خطاب کیا کہ شاید یہ میری بات سن کے قبول کر لیں یہ سمجھ دیا ہوا کہ چلو ابھی ہوں تک ایش و عشرت کی زندگی اپنی مرضی نال گزاریے ہوں موت قریب آ رہی ہے کہ اللہ تعلق قائم کر لیے اللہ منا لیے اللہ سب سے ناراض ہو چکا ہے ساری بدعملی کی وجہ سے شاید سوچ لیں کہ موت قریب ہے توبہ کر لیے گناہ معاف ہو جان اللہ راضی ہو جائے لیکن ان بڑھیا نے اندر بات تسلیم نہیں کیا اللہ پھر جوان طبقے کی طرف متوجہ ہوئے کہ اے لوگ بڑے جذباتی ہوں نے شاید اے میری بانس تسلیم کر لین اور میرے دستو بہسر بن جان میرے ساتھی بن جان مگر نوجوانوں نے بھی مایوس انہوں نے بھی کوئی توجہ نہیں دیتی پرواہ نہیں کی پھر بچیاں کی طرف رخ کیتا ہے کہ یہاں کے ذہن صاف ہیں یہاں اجے کوئی ایسی بری عادت نہیں سکھائی گئی زیادہ نکلیا حضرت نوح علیہ السلام کی زبان چ نکلے ہوئے الفاظ اللہ نے قرآن نقل کر دیتے فرمایا لا يلدو اللہ, اللہ اے اے یہاں بچے جم گئی فاسک قوم نے اے سلوک کیتا کہ جڑا بچہ بولنا سیکھتا ہے وہ سب تو پہلے یہ سکھایا ہے کہ نو, نو گالیاں کس طرح دنیا جڑا بچہ چلنا سیکھتا ہے وہ ہاتھ اندر پتھر دے ہے کہ اے بابا جتنے نظر آئے اے پتھر یہ مارنا یہ ہوں جمدے ہی فاسٹ پا کر کن آدمی ایمان لے آئے ساڑھے نو سو سال اندر سارا تاریخ جمع کر لیا جانا نچوڑ کٹ لیا جائے پچاسی تو زیادہ بھی نہیں ملتی لوگ ایمان لے آئے ساڑھے نو سو سال کی تبلیغ اور پچاسی آدمی مسلمان اگر کتاب لگایا جائے تو سو سال اندر نو آدمی مسلمان ہوں نے جائے تے ایک سو سال کی پیغمبر کی تبلیغ نو آدمی مسلمان کہ پہلے پیغمبر این علیہ السلام کشتی اندر جہاں بندے سوار ہو گئے جانوروں کا ایک ایک جوڑا بہا لیا گیا بچھا لیا گیا انہوں نے تعداد پچاسی تک پہنچ دوسرے ال الاظم پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اون کی تاریخ بھی قران نے بڑی ادیب و غریب بیان اللہ نے ابراہیم علیہ السلام دے بارے اندر یہ اعلان کیتا ہوا ہے قران اندر وات اخذا اللہ ابراہیم خلیل اللہ اللہ نے اپنا دوست بنانا چایا کہ سارے انسانوں جو ابراہیم پسند آیا جن دوست بنائے اس دور سے اس زمانے دے سارے انسانوں کو ابراہیم نو اللہ سے دوست تیسرے نمبر تے کل العظم پیغمبران حضرت موسا علیہ السلام کا شمار حضرت موسا اللہ کے بڑے ہی لاڈلے پیغمبر اللہ نل دی گفتگو یہاں کے مکالمے بڑے ہی عجیب ہو گا. چوتھے نمبر تے حضرت عیسا علیہ السلام کل العظم پیغمبر ہیں جنہ قصہ کسا پرانے مجید اندر جگہ جگہ پہ بیان کیتا ہے اور انہوں ساری کائنات اندر ایک نشانی قرار دیتا ہے کہ یہ میری طاقت اور کی نشانی ہے لوگ متحیر ہوئے حیران ہوئے متعجب ہوئے یہ بات منن تو انکار کر دیتا کہ اے کس طرح ہو سکتا ہے کہ مریم دے ہاں بغیر خامن کے اولاد ہو جائے بغیر باپ دے بیٹا پیدا ہو جائے اللہ نے جوابے دیتا فرمایا وہ درمایا انا مسالے تو سنو بڑا تاجب اور حیرانگی ہو رہی ہے کہ عیسا بغیر باپ سے کس طرح پیدا ہو گیا تھی آدم کی دی طرف دیکھو عسا کی دی ماں سے ہے نا آدم کی نہ ماں سے نہ باپ سی اگر دو تو بغیر میں بنا سکنا تو ایک تو بغیر بنانا میرے واسطے کہڑا مشکل ہے چوتھے نمبر پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ اور پانچ صلح... ترتیب اس بعد ابراہیم علیہ السلام تشریف لیائے زمانے کے اعتبار نال اپنے دور کے لحاظ پھر نوا علیہ السلام کی نبوت کا دور آیا اس بعد عیسیٰ علیہ السلام تشریف لیائے اور سب تو آخری دور اور قیامت تک باقی رہن والا دور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی لحاظ نل وقت اعتبار نل آپ کا دور سب تو آخری دور ہے لیکن آپ نے ایک خوشخبری دیکھی پوری امت نو فرمایا لحاظ دور سب تو آخری دور ہے لیکن قیامت دن سڈا نمبر سب تو پہلا تہلا نخرو نفی دنیا قیام دنیا اندر سب تو اخیر سے ہے آئے آئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرانی کا انتخاب کرنا ذرا یہ سارا سلسلہ رکھو کہ ساری مخلوق چو اللہ نے انسان رو چون لیا سارے جو اللہ نے ایک لکھ چوی ہزار امبیات تین سو تیرہ نو رسول بنا دتا تین سو تیرہ رسولا چن ال اعظم قرار دے دیتے انہوں نے پنجا چو محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرو انسان ہوتے کائنات فرما لیا, ہوئے انتخاب لیا ہوئے اگر او دے بارے اندر کوئی اپنی زبان سے ایسا لفظ لیا ہوئے یا اپنے دل اندر کوئی ایسی بات پیدا کر لے تو او انسان بھی رہنے کے قابل ہے یقین ہے اگر اپنی زبان سے کوئی ایسا لفظ لیا ہوئے کہ میرا اللہ قادر ہے کہ اس زبان سے جلا کے راخ کر دے اگر کوئی اپنے دل اندر ایسا خیال پیدا کر دے کہ اللہ میرا قادر ہے کہ اس دل سے چلو کر دے لیکن انہیں ہر کم ایک وقت ہے ہر بات وقت کرتے ہیں اور ایسے ہمیں موجود ہے ایسے ساتھی موجود ہیں محمد الرفی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کہ ج کو آپ کے بارے اندر کوئی بات سنی نہیں گئی جہی آپ یا وہ واقعہ سامنے یاد نہیں قرآن موجود نہیں کہ بارش ہوئی مدیمر بارش کا پانی اکٹھا ہو کے چلیا جس ویل چلیا تو رستے اندر ایک زمین آنی اس بعد ایک ایسے شخص کی زمین آ رہی تھی جا بظاہر مسلمان ہویا سر لیکن دلوں منافع وہ نہ دوں آپس اندر جھگڑا ہو گیا یہودی نے کیا پانی پہلے میں استعمال کروں گا میری ضرورت تو بچ گیا تو توں استعمال کر رہی اس بظاہر مسلمان اور در پدا منافق نے کیا کہ نہیں پہلے میں استعمال کر جھگڑا ہو گیا جس ویل کوئی بات طے ہوں نظر نہ آئی تو لگا تسی جو ہر وقت ہو کہ سا پیغمبر بڑا عادل ہے بڑا منصف ہے بڑا صحیح فیصلہ کرتا ہے صلی اللہ چلے اور کوئی شک نہیں کوئی شبھ نہیں چل تے پیغمبر کے سامنے ہی یہ مسئلہ رکھ دینے دینا وہ جو فیصلہ کر کے میرے منظور ہے یہ یہودی کا سچ وہ ہے جیڑا غیر کی زبان چ نکلے حق وہ ہے جن کوئی چلا نہ سکے جو فیصلہ تا پیغمبر کر دے مینو منظور ہے وہ منافق ہوں آئیں پائیں شائیں کرنا چھٹے تو فیصلہ صحیح ہونا لیکن مجبور ہو گیا وہ یہودی پکڑ کے انہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے لے جا کے دونوں نے اپنا اپنا موقف بیان کیا منصف اور جج ن او اس وقت تک فیصلہ نہیں کرنا چاہیے جدو تک فریقین دے بیان نہ سن لگے ایک بھی گل سن کے فیصلہ نہیں کر دینا چاہیے بعد آ لیکن دیکھو ایک ہی لگتے ہیں مدینے دے اسی مسلمان ہاں ہوں ساری اتنے ریاست ہے اسی حاکم ہاں مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ اے فرمایا کہ پہلے پانی یہ استعمال کرے گا جڑا تو بچے گا وہ تمال کرے گا یہودی روزی خوش ہو گیا کہ فیصلہ بالکل صحیح کیتا گیا ہے پر ہلک فیصلہ ہے تو منافق جل گیا پڑ گیا ہے۔ او تو نکلے رستے اندر کہنے لگا کہ یار ذرا شہر جا عمر بڑا سیاح بندہ ہے رضی اللہ تعالیٰ. بڑی فہم و فراست کا مالک ہے ذرا غور کرنا بات سے وہ منافق لگا کہ عمر بڑا ہی سیاح بندہ ہے بڑا عقل مند ہے وہ با الفاظ دیور کی کہہ رہا ہے نعوذ باللہ ثم باللہ یہ کہہ کہ عمر بڑا عقل مند اور بڑا سیاح بند ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل مانو عمر عقل دی دی دیا ہے یہی کہہ رہا ہے نا الفاظ مختلف نے لیکن بات نہیں کہن لگا چلتے چلتے ذرا او دے تو نظر سانی کروا لیے فیصلے وہ یہودی یہ کیا وہ شرم کر پیغمبر نے فیصلہ کر دیا ہوئے کہ تو عمر کو چلیے کہنے لگا نہیں یار بڑا اچھا آدمی بڑا عقل مند ہے بڑا سیاح مجبور کر کے لے گئے جا کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دروازہ خٹخٹا بار تشریف لے آئے فرمایا ہاں خیر ہے دسو کی گل ہوں اس مناسب نے جلدی جلدی چرب زبانی تو کم لے کے کہنا شروع کر دیکھو جی یہ لوگ سانو تم کرتے ہیں مسلمان ہونے کی وجہ ساستے یہ کئی مشکلات پیدا کرتے ہیں بارش کا پانی کسی بھی وہ ملکیت نہیں میں انہوں استعمال کرنا چاہتا کہ یہ میرے جھگڑا کر دیجیے انہیں جس ویسے اس گل قسم گل شروع کی یہ روکی کہہ لگا یہ عمر کوئی فیصلہ کرنے پہلے میری گل بھی سن لوگ ساڈے اس جھگڑے جس ویل نبی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے اندر حضرت کہ آپ نے میں آیا اندر گئے, اندر گئے تلوار لیا آ کے اس منافق دی گردن اڑا دیا ہوا فرمایا جنوں محمد دا فیصلہ قبول نہ عمر امو زندہ نہیں دے سکتا عمر دا فیصلہ ہو دے اندر اے جی فیصلے سے نظر ثانی کروا زندہ نہیں دے سکتے او پیغمبر دی شان اندر گستاخی کس طرح برداشت کرتی بد بختی وہ شختی بد بدنصیبی دی کوئی انتہا نہیں جہا پیغمبر دی شان اندر گستاخی قبول کر لے برداشت کر لے وہ دی, دی کوئی انتہا اگر اج کوئی وزارت کے منصب سے بیٹھ کے اس قسم دی بکواس کرے کہ شان رسالت اندر گستاخی مرتکب شخص نو کچھ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ زبان کھچ لینی وہ باقی دی رہنی چاہی دی او او نہیں رہنی چاہیے چنگا توڑ دنیا چاہیے ایسے خدیف انسان اللہ کی غیرت جو چند آ جاندی اپنے حبیب کے بارے میں کوئی بات سن کے صلی اللہ علیہ وسلم کیا قرآن صاحب اور گواہ نہیں کہ کوہ سپا پہ ساری قوم نے بلایا ہے محمد الرسول اللہ بلا کے سب تو پہلے نمبر دے اپنی شخصیت نیش کیتا ہے قوم کے سامنے فرمایا لبس تو پھر کم دن قبل میں تھے چ کوئی نو نوبارج نہیں کوئی اجنبی شخص نہیں نما نہیں آیا مکے امداد لبس تو پھر کوئی مورم میں مقابلے میں زندگی گزاری ہے چالیس سال گزارے میں سا کہنا کہ ہاں بالکل ٹھیک تیری ملادت اتنے ہوئی بچپن اتنے گزریا جوانی اتنے آئی چالیس سال گزری ہے زندگی بالکل ٹھیک تہنا کی چاہ فرمایا سا او سال ہل میری زبان سا سچ سنیا کا گفتگو میں کیل بجت نہیں سا دیکھن او کا میں سچ بولتا رہا یا چھٹی گل بھی میرے کو مکے دے کافر مکے کے مشرق پوری قوم جمع ہے بھیا آواز جواب دے رہی ہے ما وجدنا کا اللہ صدقن یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورے 40 سال اندر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تاری زبان چو ایک بھی جھوٹھی بات نہیں سنی ایک ما وجدنا کا الہ سد کن جدو بھی تھی گل کی سچی ہے چالی سال اندر ایک بھی جھوٹھی بات نہیں سنی فرمایا اچھا پھر اس تجربے نو سامنے رکھ دے ہویا. اگر میں رکھدے کوئی گل کہ وہ بھی سچی من لو گے وہ کہیں لگے سانو کہ سانوں سچیاں منن اندر کی تردد اور تعمل ہو سکتا ہے جس شخص نے اج تک اس نہیں بولیا اے کس طرح کیا جا سکتا ہے کہ وہ ہوں کوئی گل کرے گا تو جھوٹھی کرے ابھی بالکل منن لیے تیار اتنے بھی نہیں رکیا فرمایا اگر میں تعین یہ کہ کہ یہ جس پہاڑ دے اُٹھے تسی جمع ہو سفا دے کوہ سفا سے جمع ہو اگر میں یہ کہوا کہ اے سفا کے تھلے دشمن کی ایک پوری فوج چھپی ہوئی ہے ایک لشکر چھپیا ہوا ہے اور او اے انتظار اندر ہے کہ کدو موقع ملتا ہے حملہ کرنے کا جدو موقع ملے وہ تے حملہ آور ہو جائے اگر میں اے کہہ دیا کہ اے بھی من لوگ کہہ اے بھی من لوگ فرمایا اچھا میں اشارہ کر کے محمد الرسول اللہ, اللہ وسلم فرما اے بیت اللہ کا تر یہی اندر تعلق ہاتھ بنا بنا کے کڑ کڑ کے تراش تراش کے تین سو سچ بت رکھے ہوئے نے اللہ کے شریق بنا کے رکھے ہوئے تھے ذہن اندر بات یہ ہے کہ یہ ترتیں تاج سنتے ہیں پوریا کرتے ہیں تی تکلیفات دور کرتے تو تے کم آدھے نفع اور نقصان دے مالک ہیں مگر میں حقیقت دسنا اللہ لا الا اللہ اے سو مل جان یا نہ اگر اور تے مالک اور ہے تے او اللہ ہے نال مل کے سارے چھ دواڑ ستے جس وی بات گئی سب تو پہلے وہ بدبخت سامنے آیا جہ حور بڑا ہی کریبی رشتے دار ہے چچا ہے سدا نام ابو لاہ سامنے آیا کہ محمد صلی اللہ. اے محمد اللہ علیہ وسلم، سمجھ دے تو تو جمع کر کے تھی اے, کہ اے باپ دادا دے سارے معبودا نو تیرے اک رب نو من لیے تارے بچا دا کا تیرے جان،, تیرے آلودہ ہو جان اے بکواس کی ابولہ میرے رب دی غیرت جوش اندر آئی آؤ قرآن کا تیسواں پارہ پڑھ کے ذرا دیکھو اس سے اسے جگریل قرآن کے آ گئے. وطب میرے محمد حد کیوں ٹوٹن تیرے ٹوٹ گئے ابولہ جس شخصیت کی توہین جس شخصیت کی عزت کے بارے اندر کوئی کلمہ سن کے میرا اللہ خاموش نہیں دیا کوئی دی توہین کے بارے اندر کوئی انسان کس طرح خاموش ہے تب بت ادا اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ گئے تباہ ہو گیا تو برباد ہو گئی اپنی دولت کا ہے تینو اپنے مال کے بلبوتے اس قسم مال رکھے یاد رکھے ابو لگے کوئی کچھ بھی نہیں تینو فائدہ دے سکے گا تیرا کچھ نہیں سوار کر تینو جہنم تو بچا نہیں اسخیت دے بارے اندر زبان تو کوئی بات کہنا یا اپنے دل اندر کوئی خیال کرنا یہ وی بدنسی بھی کسی شخص کی ہو نہیں مثالاں بہت ہیں واقعات بہت ہیں قرآن اور گواہ ہے ایک واقعہ ہو سن لو دو شخص آپس اندر بڑے ہی دوست ان اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا مثال بنیا ہوا دوستی دی لوگ مثال دین تو ایک کلمہ پڑھ کے مسلمان جس ویلے دوسرے دوست چلیا کہ میرا یار میرا دوستان ہو گیا وہ تو محمد قبول کر بیٹھا ہے صل اللہ علیہ وسلم ابھی وہ و ناراض ہو گیا وہ ملنا چڈ دتا پر بیٹھ گیا جس ویلے پتا چلیا کہ میرا دوست ناراض ہو گیا اے وہ کو گیا جا کے کہنے لگا یار کی گل ہے ہوں تو آدھا ہی نہیں ملتا ہی نہیں ہی نہیں پہلے تو سارے دن سارا راتا ہی کٹھے گزرتے تھے تو ہوں تو مل گئی ناراض ہو گئے وہ نہیں بول پھر پوچھا تو وہ کہن لگا کہ تیرے جیسے شخص ن بولن دا اور دوستی رکھن دا کی مقصد ہے ہوں تو رستا مختلف ہے میرا رستہ مختلف ہے میری تیری دوستی ختم انہیں کیا گل تو دس گل کی ہوئی کہنے لگا یہ تو بھی زیادہ بڑی کوئی گل ہو سکتی ہے کہ دو باپ دادے کے ہی اللہ رحمت کرے باپ اللہ مفرت کرے فلاں اللہ ایسا کرے وہ سارے بےقوف ہی سن وہ سارے غلطی تھا تو بڑا عقل مند کوئی نواں نوجوان آ گا وجد نہ آنا اصا تو کئی پشتوں کو دیکھے کہ سارے بزرگ ہی ایم کرتے آئے تیرا مسئلہ کوئی نو ہی ہے اب بھی یہی مصیبت پہ ہو جب کوئی صحیح بات سامنے آ رہی کہ پھر باپ دادے دے حوالے دینے شروع کر اگر انصاف کیتا جائے انصاف کو کم لیا جائے تو کسے ایسے شخص کو کیا جائے تیرا باپ دادا کے پنڈ چکان چ گزارا کرتا اسے شہر اندر ایڑی کوسی بنا کے کیوں بیٹھ کے جو بےکوف سی پیسے کماؤن نہیں تھی. میرے تو دولت ہے نا کہ دی قبول کیا دنیاوی زندگی بھی وہ مطابق ہی گزار پھر باقی سمجھا جائے گا کہ توں باپ کا بڑا پرما بردار ہے لیکن دنیاوی زندگی اندر تو خود اپنی زبان کو یا اپنے عمل کو بےکوف ثابت کر رہے ہیں کہ پتہ ہی گزارنی وہ کہیں لگا تاپ جا دیتا ہے انہیں کیا چل اے میرا اپنا ذاتی معاملہ ہے تینوں یہ لگے ساری دوستی تو قائم رہنی چاہیے انہیں کیا بالکل نہیں دوستی قائم نہیں رہے کہن لگا دوستی ایسے ہی اندر دوبارہ قائم ہو سکتی ہے کہ تُو محمد نو دے اللہ علیہ وسلم. و اللہ. کہا چلو میں چڑھ دینا اگر تو ہی میں چھڑ دے جس ویل اس بات پہ آمادہ ہو گیا تیار ہو گیا انہیں کیا اس طرح گھر بیٹھ کے چڈن کا کوئی مزہ نہیں تُو جا جا کے مسجد اندر جنے سامنے کلمہ پڑھ کے ہیں سامنے کھڑا ہو کے جا کے کہ مینڈا دین پسند نہیں آیا لہٰذا میں اس دن جا کے سامنے وہ شختی بدبختی وہ ایدلی بھی تیار ہو گیا کہن لگا چل میں اس طرح کہہ دینا کے کہ جا, جا جس ویسے چل پہ رستے اندر کہیں لگا کہ اس طرح کہہ دینا بھی کافی نہیں تب سمن زب پہلے جا کے محمد سامنے کھڑا ہو صلی اللہ علیہ آپ نے چہرہ انور تے اور پھر کہہ سلے میں انورتے تیرا دین پسند نہیں آیا میں اے دین چٹ بد بخش تیار ہو گیا چلا گیا ساتھی ہے دوست ہے چلا گیا آپ کے سامنے کھڑا ہو کے تے کوشش شروع کی تھی زب باللہ سن موز باللہ کہ کے آپ کے انور تے تھک چٹے قرآن شاہد اور گواہ ہے انیسواں پارا سورہ فرقان پڑھ کے دیکھو اللہ فرماندے والا یا گئی یقول یا لئی تنس تمہار رسول یا گئی لتا لئی تنی لم افز فلا نم سلیلا الْقُرْآنَ <مَحجُولًا> قرآن پڑنے جا کے کوشش شروع کی آپ کے چہرے امبر چکے اللہ نے اس پوت دو انگارے اور دو کوئلے بنا جڑے جل رہے سن, سن، ادھرار جلنا شروع ہو گیا اے رخسار جلنا شروع ہو گیا انہیں چیخا مارنیاں شروع کر دی منہ سڑتا چلا گیا جلدا چلا گیا اس طرح چیخا مارتا مارتا مار مر گیا اللہ نے فرمایا قیامت تک وہ منہ سڑ رہا وہ جل رہے جڑی ہونے ہے کہ اگ لگا دے انہوں جلا کے راس کر دے میرا اللہ دے, قیامت دے دن اس طرح دے ہوئے چہرے دے ہوئے منہ اپنی اٹھے گا چیخ رہے گا چلا رہا ہوئے گا, گا ویلہ کر رہا ہوگا اور کہہ ریا ہوئے گا ہائے میری بدنصیبی میں یہ دوست کیوں بنا رہی میں چنگا پلا مسلمان ہو گیا گا یہ دوستی نے میرا بھی بیڑا درخت کر دیا اے آپ بھی گمراہ مینو بھی گمراہ کر وہ ایک دی اللہ نے مثال قرآن اندر بیان کر دیتی ہے پتہ نہیں اس قسم کے کن وقت قیامت دے ہو رہے ہو جنہاں نے شان رسول اندر گستاخی دا کوئی لفظ بولیا ہوا یا دل اندر کوئی ایسا خیال پیدا کیا ہوئے گا سارا ایمان ہے کہ وہ سارے دے ہوئے دے ہوئے قیامت دن اکٹھے ہو اپنے رب کے سامنے پیش ہوں کہ میں تے اپنے حبیب دا مقام اے رکھا سل اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ کہ جس ویلے آپ کا نام انامی آپ کا اس میں گرامی کوئی زبان ادا کرے یا کوئی سنے تے اے فرض ہو جاتا ہے کہ وہ میرے حبیب اس سے اسی ویلے دروپ پڑے صلی اللہ علیہ وسلم والے تو ان بارے اندر یہ بکواس کرتا کیا اللہ میرا پوچھے گا نہیں دنیا اندر ہی پوچھ لگتا ہے انسان این چیز ہے کہ یہ سمجھتا نہیں اللہ کچھ ہے اللہ احساس دلا دیں ہے لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر کوئی راج راجپال بنے گا تو کئی علم دین غازی پیدا ہو جائے انشاءاللہ وہ اللہ وزارت کے منصب سے بیٹھ کے اس قسم دی ہردا سرائی کر رہا ہے نا اوستو بھی بڑا ہوگا کسی کے پاس ہوے اللہ گوارہ نہیں کرے گا کہ وہ حبیب کی شان گا اللہ سے بندے گوارا نہیں کرتے جنہیں پھر وہ شخص پوری قوم تو مافی نہیں منگ رہا اینی دیر تک وہ دی جان نہیں چھٹی جائے گی ہر مسلمان ہو تے لم تک تان ہے اور اللہ کی لانت برس جائے گی اگر انہیں زبان تو کوئی ایسا لفظ کر دیا سوچے اسی دعا کرنی کہ اللہ تو دنیا اندر ہی مزہ چکھا دے تو انہوں عبرت بنا دے تو انہوں دنیا تک ایک موزت اور نصیحت بنا دے کہ ایسے بدبخت نے اے گل کہی تھی اور ایسے دا دا دی دعا یہ ہے محمد الرسول اللہ اللہ نے اعلان کی کیا ہے محمد اللہ کے اللہ کے نمائندے ہیں اللہ کا پیغام دین جڑے ساتھی میں آپ دیتے آپ جانسار بنا ہے خصوصیت کی سی اشد وہ کاکر بجلی بن کے کڑک بیسن مضمون دل دل جاری رہے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ و توصیف اللہ نے جو بیان کی اللہ نے جو دسی اور سامنے سامن اللہ نے جا تذکرہ کیا ہے وہ جاری رہے گی وہ سلسلہ چلتا رہ گا ان اللہ حزیز اور ایسے بد بخ دنیا سے اگر آئے تو مٹتے رہن گئے قیامت دن اپنی بد بختی سے اور چلانے رہیں گے اللہ خانو اپنے حبیب کی دلوں جانوں ہر لحاظ میں عزت احترام اور ادب کرنے کی توقع کتا فرمائے اور اصل عزت اصل احترام اصل ادب یہ ہے کہ سانوں آپ کی سیرت پسند آ جائے سانو آپ دی صورت پسند آ جائے سانو آپ دا عمل پسند آ جائے سانو آپ دی سنت پسند آ جائے یہ ہے اصل ادب اور احترام اللہ اس صحیح اللہ سانگ اپنے حبیب کا اور احترام کرنے والا بنا دے دعوانا ان رب آپ مسئلے بھی تو دوستان نے پوچھے نہیں ایک تو یہ پوچھا گیا کہ اگر کوئی شخص با وزو کیا ہوا ہوئے تو پھر کچا پیاز کھا لو یا مولی کھا لو تو کیا وہ واسطے صرف کلی کر لینا تا پیے یا او دوبارہ وزو کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاز مولی لسن یہاں بدبو یہاں کی ختم کر کے کھان کی تو اجازت انتخاب دیتی ہے لیکن اگر کوئی شخص کچا کھا لے پیاز یا سچی مولی تو اے حکم دیتا ہے کہ جدوں تک وہ منہ چ بدبو آدی رہے وہ ختم نہ ہو جائے ادوں تک وہ مسجد اندر نہ جڑا شخص کچا پیاز کھا کے کچی مولی کھا کے مسجد اندر نہیں آ سکتا وہ باقی احتیاط یہی کرنی چاہیے کہ انہوں ایسی صورت اندر استعمال کیا جائے جہاں بدبو باقی نہ رہے اور بوزو کر لینا ہی بہتر ہے اگر بابوزو ہو کے ایسی کوئی بات ہو جائے تو دوبارہ بوزو کرنا ہی بہتر ہے دوسرا مسئلہ کسی دوست نے یہ ہے کہ اچھ ماحول ایسا بن چکا ہے خاص طور پہ سارے معاشرے اندر کہ جائز کم بغیر کوئی رشوت وغیرہ دیتے نہیں نہ جائز کم تے بڑی جلدی ہو جاتے ہیں جائز کم میں کیا ایسی صورت اندر کوئی شخص اپنا حق حاصل کرنے واسطے رشوت دے سکتا ہے یعنی وہ گناگار ہوئے گا یعنی. یا نہیں رشوت کی تعریف ايه ہے اور حدیث دے الفاظ جڑے وارد ہوئے ہیں اس بارے اندر الراشی والمرتشی کلاهما في النار او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ رشوت دینے والا بھی رشوت لینے والا بھی دونوں جہنمی ہیں۔ اللہ نے انہاں دونوں کا خانہ دوزخ بنایا کیونکہ ایک حرام مال کما رہا ہے تے دوسرا او دی مدد کر رہا ہے حرام مال کمانا۔ یہ حرام مال وہ جہنم کی اگ ہے ما یا بطونہم الا النار وہ اپنے پیٹ اندر دوزف کی اگ پر رہے رشوت کی تعریف یہ ہے کہ حق کسے کسی کا ہوزے اندر کوئی حاکم ہے وہ قبضے اندر کسی کا حق ایک تیسرا آدمی اٹھے وہ جا کے کبھی چڈو جی تسی انہوں دفع کرو اے لو تسی اپنا حصہ سے اے چیز نہیں ہو میں جانا کہ ہو جا یہ راشی ول مرتشی دونوں رشوت بھی رشوت لین والا بھی یہ دونوں مجرم ہے اللہ کی نگاہ حق لینا گزر کر لیں دوسری صورت یہ ہے کہ اپنا حق لینا ہے یہ مثال بھی دیتی ہیں مثلاً کوئی دوست ناراضگی کا اظہار نہ کرے بجلی کا میٹر لگواؤ واسطے جدوں تک رشوت نہیں دیں, دیں, دیں میٹر نہیں لگتے دور نہ جاؤ میں اپنی ایک مسجد کی مثال تصدیق سن چوہتر اندر اللہ کی توفیق جس ویل اِسی ایک کم شروع کیتا چوہتر اندر اج تو بھی سال پہلے ہوں بہت ہی ایڈوانس ہو گیا نا معاملہ بھی سال پہلے دی بات سن لو میٹر واسطے درخواست دیتی ضروری کاروائی ہو گئی میٹر منظور ہو گیا تار آ گئی وہ بجلی دے دفتر اندر میٹر بھی پیا ہویا ہے تار بھی پہ ہوئی ہے تو لگاؤ واسطے کوئی نہیں آتا جدوں کوئی دوست جا کے کبھی یار مسجد دا میٹر لگا دیو دو تو آپس اندر خسر خسر کر کے کہیں اتو کی ملنا نے کی دینا نہیں کسے, کسے نوں توفیق ہوئی مسلمان اپنے آپ نوں ٹہلان والوں کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ مسجد دا میٹر لگا دیں میںاستے دعا کرنا اگر وہ فوت ہو گیا تو اللہ معاف کرے جی زندہ ہے تو اللہ ہدایت دے مسلمان بن جائے ایک لنگڑا عیسائی لت کٹی ہوئی تھی اور تو لکڑی کی پوڑی سے چل رہا وہ کہنے لگا چلو یار میں میٹر لگا دینا مسلمان نے آ کے مسجد کا میٹر نہیں لگایا لنگڑے عیسائی نے یہ میٹر لگایا مثالوں ہوتی ہوئی بہرحال رشوت کی دوسری شکل یہ ہے کہ اپنا حق لینا ہے کسی کا حق نہیں اپنی کوئی ضرورت ہے تو وہ ظالم جیسے قبضے اندر ہے وہ حق وہ دن واسطے تیار نہیں وہ پہلے کوشش کیتی جائے ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ کہ حق مل جائے اگر نہیں مل رہا تو پھر انہوں کچھ دینا اور اپنا حق لینا اے یہ وہ والا تو مجرم ہے دین والا مجرم ہی اپنا حق لینا